وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا كَوَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم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 وَإِنْ جَهَد آكَ لِلتُشْرِكَ بمَا لَْسَلَكَ بِهِعِمم فَلَا تُطِِكمَا إلَ يَمَرجِرُكُم فَونَبّكُمْ بِماَاكُم تُم تَعملون وََّذِينَ آمَنوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِ لُدْخِلَّهُم فيِي الصَّالِحين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقولُوا عَََّ بِلَّهِ فَيز أُوزَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِثْنَةَ النَّاسِكَ غَابِ اللهَّ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ الرَّبِّ لَتَرَوُنَّ ۗ ثُمَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلاَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَا فِي الْأَرْضِ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَن نحْمِلَ وَمَا هُمْ بِحَاضِلِينَ بِخَطَايَاهُمْ من, مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تو لازمن ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اور لازمن ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے اور کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا وہ مطمئن رہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو اور لازمن بدلا دیں گے انہیں بہت عمدہ بہت اعلیٰ اور احسن ان کے اعمال کے مقابلے میں یہ جو آخری آئے جس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی تھی اس میں جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اس میں نہایت تاکید کا انداز ہے بلکہ شاید آج جب کہ میں نے پورا رکو جو ہے پڑھا ہے اس کی تلاوت کی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ سیگا جو ہے فیلے مزارے سے قبل لام مفتور اور آخر میں نون مشدد جس قدر تکرار کے ساتھ اس رقو میں آیا ہے شاید کسی ایک جگہ پر پرانے مجید میں یہ سیگا اس کثرت کے ساتھ اس تکرار کے ساتھ جمع نہ ہوا فلیال من اللہ لذیم صدح ولال من آگے چل کر پھر ولیا لمنزی نمن ولافی اسی طرح اس میں جو آیا ننو کفرن سی آتے ولن احسن الزی کالو یامن میں پھر ہے ول غل اس لما آسکال یومل قیامت کالو یف تہت تکرار کے ساتھ آیا ہے اور عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب موجود نہیں لام پہلے جو ہے زبر کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیا ہے لام تاکید کہلاتا اور یہ نون مشدد اس کو تاکید کہتے شکیل تاکید نون ثقیلا معلوم ہوا کہ اب اس سے بڑھ کر تاکید کا کوئی انداز نہیں تو جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں ری ایشورنس یقین دلانا خاطر جمع رکھو دل جمع رکھو مطمئن رہو یہ ہو کر رہے گا اللہ کا یہ بدلہ یہ عجر و ثواب مل کر رہے گا اللہ سے ملاقات اللہ کے حضور میں حاضری کا وقت آ کر رہے یہاں پر جو فرمایا ہے ول آمنوا وعملوا عام <الصَّعَلِحَات> یہاں سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ عمل صالح اس وقت کون سا تھا ہمارا ایک خاص ذہن بن گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور پوری شریعت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے پھر اس میں بھی نیکی کے جو درجات ہیں اس کا ایک تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے نوافل ہے یا اور ذواہر ہے اتباع سنت میں آگے سے آگے بڑھنا عام طور پر ذہنوں میں نقشہ جو ہے عمل سال نیکی بھلا کام وہ یا عبادات کے حوالے سے ہے یا اتباع سنت سے ہے وضاقتہ ہے شکل و صورت ہے ظواہر و مظاہر ہے ان سب میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ گویا کہ ہمارے ذہن میں نیکی کے درجات میں اس کی ترقی ہو رہی ہے سوال یہ کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں شریعت کا تو وجود ہی نہیں تھا ابھی نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے نہ جوا حرام ہے کچھ بھی حرام نہیں سوائے بج پرستی کی حرمت کے اور تو کوئی حرمت ابھی آئی نہیں پھر یہ کہ سوائے نماز کے ابھی کوئی عمل ہے ہی نہیں نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ ہی کوئی اور لوازم ہے کچھ بھی نہیں تو معلوم ہوا یہاں عمل اس ابھی جسے ہم سنم کہتے ہیں سنت حضور کی ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کوئی تصور ہی نہیں سرے سے تو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے و لذین عامنس وال اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہاں نیک عمل سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں سب سے مقدم سب سے اہم وہ صبر اور استقامت جو ستایا جا رہا ہے جو بھی آزمائشیں آ رہی انہیں ثابت قدم رہا پیچھے قدم نہ ہٹے یہی اصل میں سب سے بڑا عمل ہے ہے یہی سب سے بڑا جہاد ہے ممن جاہد ہے فائدہ جاہد الفسی ابھی وہ اقدامی جہاد تو کہیں ہے ہی نہیں ابھی تو جہاد سارا کا سارا اسی میں ہے سارے انسان کی سیرت و کردار کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسی میں مجمر ہے کہ کھڑا رہتا ہے یا نہیں اس تشدد اور پروسیکوشن اور دباؤ کو جھیل کر اپنے موقع پر ڈٹا رہتا ہے یا نہیں تو عمل سالے کی سب سے بڑی تعبیر صبر اور اجتفاق یا ایک چیز کا اضافہ ابتدا ہی میں ہو گیا ہے اور وہ نماز ہے خصوصر رات کی نماز ہے اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی کرات اس طور سے اس کا پڑھنا اس کی تکرار ماہر کے خاندائم فراموش کردائی اللہ حدیث سے دوست کے تکرار بھی کنر اس کی تکرار کرتے رہو اسے اپنے اندر اتارو اس کو ہمر کرو یازم ملو قم اللہ کلیلہ جسہ کس مل ہو کلیلا اور دن علیہ مرت تل قرآن ترکیل قرآن اور اسے اپنے اندر جذب کرنا بلکہ جذب کرنے سے زیادہ یہاں پہ جو لفظ استعمال تھا کرنا اس کو اتارنا ہے اسی کا نقشہ اقبال نے کھینچا اپنے اس شعر میں کہ چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چودیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے اس کو اتارا جائے گا تو اترے گا تو یہ دو عمال اور یا پھر تیسرا عمل تھا انفاق لیکن انفاق کی کوئی شرح نہیں کوئی زکوٰۃ نہیں انفاق یا تو یہ کہ جو عام لوگوں کو لئے تام مساکین ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے بیواؤں کی مدد ہے جو بھی یوں سمجھیے کہ اخلاق فاصلہ یہ تو بنیادی طور پر بیسک ہیومن مورلز جو ہیں ان میں شامل تھی بات یا ایک کھاتا کھلا ہے کچھ عرصے کے بعد اور وہ یہ کہ جو بھی غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے غلام اور کنیزیں جو ایمان لے آئے انہیں خرید خرید کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خریدا اور آزاد کیا کل عمل صالح یہ ہے اس کے علاوہ باقی سارے تصورات جو آپ کے ذہن میں اپنے تاریخی پس منظر اور جو بھی ہمارا سماجی پس منظر ہے اس کے حوالے سے جو تانا بانا بنا ہوا کو ذہن سے نکال دیجئے اگر اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے ہیں بل نظین عام سوال اس سے برا دیے ہیں لنو کب جو یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اس کی وداعت میں کر چکا ہوں برائیوں کا دور کرنا اس معانی میں بھی کہ سابقہ زندگی کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اسلام لانا سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ سارا حساب اور صاف ہو جاتا اور اس کے علاوہ جو بھی اپنے کردار میں سیرت میں اپنی شخصیت میں اگر کوئی بری عادتیں برے معمولات کا انسان خوگر ہو گیا ہے تو اس کی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمانت دی جا رہی ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہم کرتے ہیں والا نجز اللہ احسن النزی کا نام اور ہم لازمن بدلا دیں گے انہیں بہت بہتر ان کے اعمال کے مقابلے میں یہ اصل میں مجھے آپ سے عز کرنا ہے کہ یہ دو تعبیرات قرآن مجید میں آئی ہیں اور آج میں نے اس کا موجب المفرس جو ہے الفاظ القرآن الحکیم اس کی مدد سے جائزہ لیا تو ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ تین ہی مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے کہ جس میں بے کا اضافہ نہیں حرف با نہیں ہے تین جگہ حرف با کے ساتھ آیا ہے جیسے دو مرتبہ تو سورت نحل میں ہے والا نجیزین سبرو اجرہ بے احسن ماں کانو یا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے جو احسن ہے اس کے معاوضے میں اجر ملے گا اجر جو ہے وہ یقین اعمال کا نتیجہ ہے محنت کا فضل اور اجر میں یہی فرق ہے فضل اللہ تعالی کی طرف سے بلا استحقاق ملے گا جو بھی اضافی طور پر اللہ اپنی طرف سے دے گا وہ فضل ہے اور جو بھی جو بھی محنت اور مشقت کی گئی ہے جو قسم کیا گیا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اجر ہے لیکن اجر میں بھی اب ایک انسان کے آم ہیں کچھ امال اس کے بہت اعلی ہیں کچھ امال اس درجے کے نہیں ہیں کم تر درجے کے ہیں تو کسی شخص کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے جیسے کہ انکم ٹیکس آفیسر اسیسمنٹ کرتا ہے ایسے ہی کسی شخص کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے اس کے بہترین آم کو سامنے رکھا جاتا کمتر اعمال کو نہیں بلکہ بہترین اعمال کے مناسبت سے اس کا مقاب و مرتبہ معین کیا جائے یہ مفہوم وہاں ہے جہاں ہر سے با کا اضافہ ہے ولا نجی سبرو اجرحوم بے اقسن ماں کانو یا ملون سورج نہل کی آیت نمبر چھیانوے اور ستانوے میں پھر آیا ہے ولا نجزی اجرحوم بے اقسن ماں کانو یامل اور سورج زمر کی آیت نمبر پینتیس میں ہے اجرحوم بے اخسن ماں کانو یا ملون تو یہاں با کے اضافے کے ساتھ کیا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ان کے اعمال میں سے جو بہترین ہے ان کی مناسبت سے ان کا مقام مرتبہ جنت میں مہیا ہوگا یہ جو ہے دوسرا اصل جو آج ہمیں یہاں ہمارے سامنے ہے سوران کبوت کی سہایا مبارکہ میں یہ آیا ہے سورج توبہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں بھی اللہ احسن ما کانو یا منول اور سورت النور کی آئٹ نمبر اڑتیس یہ ہمارے منتخب نصاب ہے سہ دوم نے دوسرا سبق ہے آیات نورم اللہ احسن ما من یرز بغیر حساب یہاں <سؤال> یہ بغیر با کے اضافے کے آیا ہے اور وہی سورا کبوت کی آیت بھی ہے <سؤال> وجین احسن الزی کا نو یا ملور اس کی جب میں تحقیق کی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح طور پر اس کو محبوز رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے استحقاق سے بھی زیادہ ان کے اعمال جس درجے کے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ عجم دے گا احسن ہوگا اس کا عجر ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر تو یہ گویا کہ تاکید بھی انتہا کی اور پھر یہ کہ اس میں جو تشویق ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اعمال ہی کی مناسبت سے نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہم تمہیں نوازیں گے اس کے بعد کی دو آیات میں اب خاص مسئلہ کے جو نوجوانوں کو تھا اس سے بحث کی جا رہی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں حکم کی سختی ہے دوسری آیت میں دل جوئی ہے وہ جو میں نے اصول معین کیا تھا کہ اس رکو میں آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں ایک آیت میں یا دو آیتوں میں اگر زجر ہے ملامت ہے کمبی ہے تحدید ہے تو پھر ایک یا دو آیتوں ہی کے اندر پھر تشویخ و ترغیب دل دلجمی کا سامان اطمینان دلانا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرنا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بعد آ رہی فرمایا وبسر انسان اب والدین حسنا اور ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حس نے سلوک کی یہ وسیعت ایک تو یوں سمجھیے کہ فطرت انسانی کے اندر جو کچھ ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کرتا ہے فطرت میں ہے یہ کہ انسان والدین کے ساتھ اس سلوک کرے جو بھی سلیم التبا نوجوان ہوگا جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ان کا ادب ان کی فرما برداری ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا جس حد تک بھی ممکن ہے جس حد تک بھی اس کے اختیار میں ہے جس حد تک بھی درست ہے تو یہ گویا کہ فطرت میں جو شے ہے اسے بھی اللہ کال اپنی طرف منصور فرماتے ہیں پھر یہ کہ لفظ بھی قرآن مریض میں بار بار اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے ہمارے اپنے اس منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رقو شامل ہیں حصہ سو میں تیسرا اور چوتھا رقو اس کی پہلی آیت یہ ہے بقا ربو کا اس کابد سورہ والم میں کے آخری حصے میں انہی دو رقو کا ایک خلاصہ آیا ہے وہاں ایک رکو میں وہاں بھی بل والین تو یہاں پر بھی اسی کا تسکرا ہو رہا ہے موسین ال انسان ابھی ہم نے خود انسان کو مسیحت کی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی لیکن اب مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اگر والدین کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہو والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر کہیں کہ جو ہمارا آبائی دین ہے اس کو مت چھوڑو ہمارے آبائی طور طریقوں کو متن کرو ہمارے نقشے قدم پر چلو ان کا حکم ہے اور معاملہ یہاں تک نہ رہے بلکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شدید ترین آزمائشیں آئی ہیں صحابہ کے میں سے جو نوجوان تھے ٹی ایجرز تھے اور صلیب الفطرت تھے انتہائی حضور پر ایمان لے لیا حضرت صاحب اب ابی ابھی رضی اللہ تعالی علو کی مثال سب سے نمایاں ہے بڑے شرفا میں سے ہیں بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں والد فوت ہو چکے ہیں مانے بڑی پیار سے محبت سے بڑی امنگوں سے آرزوؤں سے جیسے کچھ بھی تمنایں ہوگی پالا ہے پوسا ہے پھر نوجوان نہایت سلیم الفطرت ہے تبھی تو اس عمر میں حضور کی دعوت پر اس نے دبا کہ ایمان لایا ہے پیش قدمی کی اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا ماں نے مرن برت رکھ لیا بھوک ہڑتال کر دی اگر سعد اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا محمد کے دامن سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرے گا اور اپنے باپ کے دین میں اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے گا تو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اب آپ اپنے اوپر اس سے خود تاری کر کے سوچئے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کیا ابھی تو یہ ہوگی حضرت ساد میں ابھی وقاص رہتی اللہ تعالیٰ لو کے قلب پر کس قدر سخت امتحان یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مارا جا رہا ہو کسی کو پیٹا جا رہا ہو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت امتحان ہے یہ ایک سلیم الفطرت نوجوان اب یہاں پر حکم دیا گیا جھیلنا ہوگا پر ڈاٹ کرنا ہوگا وَإن جا ہدا کل تش نے کبھی مال کبھی علم پڑا تو اگر وہ دونوں بھی تمہیں حکم دیں کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول کے جو درس نمبر تین ہے اس میں آ چکا ہے سورہ لکمان چونکہ سورہ لکمان اسی سلسلے میں ہے جو میں نے ارض کیا تھا ابتدا میں یہ چار صورتیں آئی ہیں تسلسل کے ساتھ جو علی فلام میم سے شروع ہوئی ہیں سورہ ان پہلی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں پھر سورہ روم ہے پھر سورہ لقمان ہے تیسری اور پھر سورہ سجدہ ہے چوتھی تو گویا کے ایک صورت کے فصل ہی سے اس کے بعد جو سورج سورہ لقمان ہے اس کے دوسرے رقو میں یہ مضمون موجود ہے مسین السان اب والدہ انشکر لی ول والدہ لئی المسی خاص طور پر نوٹ کیجئے چونکہ ابھی حضرت سعد کا میں نے واقعہ بیان کیا ماں ہی کا معاملہ ہے اور سورج اکمان میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں ہی کا بیان کیا گیا ہے اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے حمل جو ہے اس کی سختیاں جھیلی ہیں اس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس نے برداشت کیا اٹھائے رکھا پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا یعنی دودھ پلاتی رہی ہے وہ دو برس تک گویا کہ اپنے جسم کی توانائیا جو ہے پہلے تو اس نے رہمے مادر میں جنین کی حیثیت سے اس کا خون چوسا ہے اور اس کے بعد دو برس تک اس کی ساری توانائیاں جو ہے اس کی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں جو ہے نچوڑی ہیں اب اس کے حقوق کتنے ہوں گے انشکر لی والے والد ال مسیح مائنجا ہدا کالان تشر کبھی مال سل کبھی علم فلا تو ماں وہی بات یہاں مت کہنا مانو ہر شے کی ایک حد ہے والدین کے حقوق کی بھی حد ہے وہ اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے حقوق جو ہے جتنے بھی اللہ نے مقرر کر دیے ان پر قناعت کریں ان کے حقوق ادا کرو لیکن وہ اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر اللہ کے حق پر دسترار کریں اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ قبار امبو کا اللہ کا گرو اللہ وبل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کا حکم دوسرے درجے میں ہے پہلا فیصلہ یہ ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں ہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے البتہ یہاں ایک اشکال موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کوئی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا ہے اقامت دین کے جدوجوہد میں اس نے اپنے آپ کو لگایا ہے والدین اس سے روک رہے حالانکہ وہ اب شرک کا حکم تو نہیں دے رہے تو یہ مسئلہ عملی طور پر آ جاتا ہے اس کے لیے شرک کے ہماگیر تصور کو سامنے رکھیے شرک یہی تو نہیں ہے کہ بدھ کو سجدہ کیا جائے آج کا دور اس عید حاضر کا سب سے بڑا شرک ہیومن ساورینٹی کا کانسیپٹ انسانی حاکمیت لا یوشر فی حکم ہی اگر ایک انسان پیسولی اس کو اختیار کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو مشرک ہے چاہے وہ بدھ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے اس اعتبار سے جب تک کہ ایکٹیولی اس کے خلاف جد و نہ کر رہا ہو اعلانِ برات اس کی طرف سے اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایکٹولی جدوجہد میں لگا ہوا ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے چاہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا تو اس کے اختیار میں ہے بدل دینا اس کے اختیار میں نہیں لیکن اگر وہ جدوجہد نہیں کر رہا ہے پیسولی انفعالی طور پر اس نظام ہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ساری توانائی اور قوتیں لگا رہا ہے صرف اس میں اپنے آپ کو پھیلانے پر اور اپنے پھلنے اور پھولنے پر زیادہ بسات جائیداد کی جو ہے وہ وسیع ہو جائے زیادہ بساط کاروبار کی جو ہے بسی ہو جائے اگر اس میں لگا ہوا ہے تو وہ مشرک ہے اور والدین اگر روکتے ہیں اسے اس جدوجہ سے تو وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ اس شرک سے انسان جو ہے وہ صرف بری ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایڈی چوٹی کا دور لگا رہا تو اس حقیقت کو سامنے رکھیے موسین ال انسان والدین حسن و عم جہدا کل تشر کبھی ما لسل کبھی علم الفلاۃ ہما المرجم فنبا کن تم کامن اس کی وضاحت بھی اس درس نمبر دو میں درس نمبر تین جو ہے منتخب نصاب کے عیسائی نمبر عیسہ اول میں آ چکی ہے ما لیسل بِهِ علم اس سے مراد کیا ہے شرک کے بارے میں قرآن مجید نے دو انداز اختیار کیے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں یعنی عقل اور فطرت میں شرک کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں اور دوسرا اس لیوگ یہ ہے ماں بحاب سلطان جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی صنعت نہیں اتاری جیسے کہ ایک مقام پر آیا پرانے مجید میں نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فہان اکبر العابدین تو سب سے پہلے میں ہوتا اس کو پوجنے والا اس کی بندگی کرنے والا ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے اگر حکم دیا ہو کہ میرے سوا اس کی بھی کچھ بندگی کرو اور اس کی بھی کچھ ایکاٹھ کرو اور اس کا بھی حکم مانو اس کی بھی دنڈوٹ کرو کچھ سجدے اس کو بھی کیا کرو آخر اللہ ہی کا حکم تھا فرشتوں کو اس جدول آدم سجا کرو آدم کو وہ شرک نہیں ہے اللہ کے حکم سے وہ کام کیا